قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے اسے سمجھنا شاید آسان نہ ہو لیکن قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یقینا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا آپ کی مینٹل اپروچ چاہے کچھ بھی ہو اگر آپ اچھے ارادے سے قرآن کو سمجھنا چاہیں تو آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے چونکہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زبان بھی عربی تھی اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو پر جیسا کہ اس وقت دنیا میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے مختلف اقوام کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جن کی زبانیں بھی مختلف ہیں اور وہ عربی نہیں جانتے جس طرح کہ ہم پاکستانی ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہم میں سے اکثریت عربی نہیں جانتی لہٰذا اب ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ہم عربی سیکھیں اس کے لیے آپ اپنے شہر میں کسی انسٹیٹیوٹ سے رجوع کریں جو عربی زبان سکھاتا ہے یا آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں یا آپ ہماری ویب سائٹس میر فتح علی شاہ ڈاٹ کام سے عربی سیکھنے کے لیے مفت کورس حاصل کر سکتے ہیں یہ نہایت ہی آسان اور مفید کورس ہے لیکن کسی بھی سبب اگر آپ عربی نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں یہ اتنا تو فائدہ مند نہ ہوگا پھر بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی آسانی کے لیے دو بہت ہی سلیس ترجمے یہاں لکھے جا رہے ہیں اگر آپ کو مناسب معلوم ہو تو ضرور پڑھیں یا کسی عالم سے مشورے کے بعد کوئی ترجمہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ہمارے اذہان تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ حاصل کر لیتا ہے وہ ہمارے ذہن میں مختلف خیالات پیدا کر سکتا ہے یہاں تک کہ اسے خواب دکھانے کی بھی صلاحیت عطا کی گئی ہے وہ لوگوں کو خواب دکھا سکتا ہے اس لیے جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی حفاظت طلب کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان آپ کے ذہن میں آیات کا غلط مفہوم ڈالنے لگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے وقت رندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو آپ کا رب آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے تہجد دی ہے اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم اس سے ہرگز نہ نبھا سکو گے بس اس نے تم پر مہربانی کی لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے بس دوسرے زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے سو تم بآسانی با جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کی ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے آپ کو چاہیے کہ دوران تلاوت آیات پر غور کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ ارشاد باریہ تعلیٰ ہے کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے ہدایت یافتہ ہونے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں جو ان پر عمل کرے گا فائدہ اٹھائے گا پر جو انکار کرے گا ان شرائط کا یاد رہے میں نے لفظ انکار کہا ہے جو کوئی بھئی انکار کرے گا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان اٹھائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں وہ شرائط کے جن پر عمل کرنے سے آپ قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہیں غیب پر ایمان لانا نماز قائم کرنا اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا اس کے علاوہ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیت دی گئی ہیں بس کوشش کریں کہ ان آیات پر زیادہ توجہ دیں جن میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں یا جن میں نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے روکا جا رہا ہو باقی وہ آیات جو ہماری سوچ سے بالاتر ہوں ان سے احتیاط کریں ان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ خانی بہتر نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہات آیتیں ہیں پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے حالانکہ ان کی حقیقت حقیقی مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف اکل مند ہی حاصل کرتے ہیں اللہ تبار و تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے بس آپ ان پانچ آیتوں پر ان پانچ پوائنٹس کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے جب بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چاہیں تو ان پانچ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے اور اپنی کوشش کو جاری رکھیے اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ اور آپ کو سرات مستقیم عطا فرمائے گا لیکن اتفاقاً اگر آپ کا ایمان ان شرائط پر نہیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں تو پھر یقیناً آپ کو قرآن پڑھنے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ پھر آپ کو نقصانات کے چانسز زیادہ ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ ربی العالم